اصل رحمان ورحمۃ اللہ علیہ وحم الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تباہ مجھے تمام خوران خان باغ سے ہم. ہمارے سلسلہ کو الحد میں سے باب المرت کا تیسرا درس اور آخری درس ہے اور اس میں جو ہے انسان کیا کیا کام کرنے سے مرتب ہو جاتی ہے سطح فرمایا سطح فرمائے مرت ہونے کے دو مرتط جو ہے کارکدار شخر محرمۃ وال اتحدا یاس اما بالفعل او بالکل یا کوئی کام کردار سے اس کے عمل سے جو ہے مرتض ہو جاتے ہیں کچھ ایسے عمل سے جو سو فصل خلاف شرح جیسے مثال پیش کیا ہاں جی کے لیے شدہ کریں پتوں کی پجاری کریں سورہ شاندار یہ بتایا او بالکول یہ دوسرا حصہ تھا یا ایسی کوئی بات کی ہاں جی جس کی وجہ سے اسلام سے مرتط ہونا لازمات ہے تو قول کے تشریح کریں شاہ شعر آج کے دس فرماتے ہیں وہ ام قول دوسرا پیراگراف ہاں جی بارر مرتا تھونا قول سے قول گفتار سے بات سے کس کی بات انسان کے منہ سے نکلیں اور امدن جان بوجھ کے مکمل ارادے کے ساتھ عقل شعور ہر چیز ہاں جی اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے عقل شعور کے ساتھ باغ بال ایک کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ایک مسلمان کے زبان سے امال بالقول ہاں جی، بار اور ہونا قول کے ذریعے سے اس بات ہوگی کا انکاری فریض دن جیسے انکار کرنا کسی اسلام کی بنیادی فرضے کا پھر دین اسلام دین اسلام میں موجود کسی فریضے کا انکار کریں ایسے فریضہ جو مجھ منا ہے جس پر تمام عسمانوں کا جمعہ اتفاق ہے ہاں جی جس تمام عثمان علماء فقہ مشدین کا اتفاق ہے شروع سے آج تک یا کسی مجمع علیہ فرض کا انکار کرے جیسے پانچ وقت کی نمازوں کا انکار ہاں جی پانچ وقت کے پانچ نماز جو تمام عثمان اجماع ہے نماز پانچ وقت ہے اور ہر وقت جو ہے ہاں جی اور کچھ طرح رکھا تھا یہ فرض ہے اور پانچ وقتوں کے اندر اس پر تمام عسمانوں کا اجماع ہے صلاح رمضان مبارک تیس دن کا روزے پر تمام عثمانوں کا اجماع ہے یہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے ہاں جی سابست اتحاد پر حج فرض ہے تو اس قسم کا جو ہے مسلمہ فرض کا انکار کرے بولے اسلام میں کوئی حج واجب نہیں بولے اسلام میں کوئی نماز واجب نے نواز اللہ بولے اسلام میں کوئی روزہ واجب نے نوضو اللہ اس طرح اگر کوئی شخص بولے گا تو پھر جو ہے کسی فرض کا جس پر سب کا اتفاق ہے اس کا انکار کرے اور اس کے منہ سے بولے ہاں جی تو پھر یہ شخص مرتاز ہو جائے گا او جو ہے تحلیلی ماحول جمع برجمہ ما. یا وہ اس کے زبان سے یا قلم سے دونوں میں قلم بھی اس میں زبان ہی کے اندر آتا ہے اور تحلیل ما یا حلال کر دینے میں حلال قرار دے دے ماں ایسی چیز کو حرجمہ بلعظما جو کہ حرام ہے جس کو حرام کیا گیا ہے تمام عثمانوں کے اتفاق و اجماع سے یعنی تمام علماء معاشروں سے لے کر آشتہ فقہ مشتین علیہ عل القت ان سب کا اجماع ہے و یہ چفلان چیز حرام ہے تو یہ بندہ نہیں کوئی حرام نہیں ہے حلال و جیسے شراب تمام عثمانوں کے اندر جو ہے تمام شروع سے لے کر آج تک چونکہ قرآن باغ میں نص موجود ہے جس میں نصری موجود ہے تمام عثمانوں کا اجماع ہے کہ شراب نوشی اور شراب حرام ہے اس طرح سور کا گوشت حرام ہے ہاں جی اس طرح بہت دوسرے بہت سے گناہیں جو ہے حرام ہے تو اگر کوئی جو اس حرام حکم کا جس پر تمام عثمانوں کا اجماع ہے وہ اس کو حلال قرار دے دے بولے کوئی حرام نہیں ہے جس پر تمام عثمانوں کے شاید یہ اجماع ہونا ہاں جی اور واجب چیز پر ایک چیز کے واجب ہونے پر اجماع ہو ہاں جی اور یا ایک چیز کے حرام ہونے پر اجماع ہو ایک چیز کے واجب ہونے پر اجماع ہو. تمام عثمان کو وہ بولے واجب نہیں بولیں تو بھی مرتاث ہو جائے گا یا لکھیں واجب نہیں بولیں جیسے نماز واجب نہیں بولیں یا ایک چیز جس پر تمام عثمانوں کے اجماع ہے حرام ہونے پر وہ کہیں حرام نہیں ہے جیسے شراب نوشی سور کا گوشارا تو اب تحلیل یا حلال کرا دے ماؤ ایسی و ان چیز ایسی چیز کو خرجما جو تمام مسلمانوں کے اجماع سے حرام کرا دیا گیا ہے کل قمل جیسے شراب واللہ الحم خنزیر خنجیر کا گوشت سور کا گوشت اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے یہ دو چیزیں حرام ہیں وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے من المحرمات ہیں وہ حرام چیزیں المجمہ لے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے ہاں جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے تو ایسی چیز کا جو ہے کوئی شاخ انکار کرے جیسے ہاں جی کہ ہر ایک اسلام مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے حرام ہونے پر تو وہ شاخ بولے نہیں حرام نہیں بولے تو پھر یہ آدمی مرتط ہو جائے گا یا زبان سے بولے یا قلم سے لکھے تو وہ آدمی مرتط ہو جائے گا تو جو قول سے مانجی مرت ہو جاتی ہیں وہ دو چیزیں ہو یا اسلام کے بنیادی ہاں جی مسلمہ ایک فرض چیز کا بنیادی اتفاق عقیدے کا یا حکم کا انکار کریں یا جو ہے ایک بنیادی تمام عثمانوں کا بلاجما ایک حرام چیز کو وہ حلال قرار دے دیں جیسے تمام عثمانوں کو شاید اتفاق ہو تو پھر اس کو حلال کرا دے دیں حرام چیز کو تو وہ مرتات ہو جائے گا امن صدر ابن اگر کسی شخص شادر ہو جائے قول لیکن ایک بندہ اس کے زبان سے ایک بات نکلے قول امن صدر و جس سے نکلے قول کوئی بات یا لکھے یا بولے وظام زام اور سننے والے نے گمان کیا فیبت فبتِ نظر ابتدائے نظر میں جوں ہے سنا جوں ہیں لکھا و پڑھا تو بعض نظر میں ہاں جی اس کو یہ گمان ہوا ان نوقات کا بھر بے شک نے کو اختیار کیا ہے بے شک یہ آدمی کافر ہو گیا ہے بعد نظر میں لیکن یہاں فرماتے ہیں آپ بعد نظر میں کسی کی بات پہ فوراً فیصلہ نہ کریں فیان جو کی جو ہے دیکھ لیں الاف والے اس کی کاموں کے کاموں کی طرف البتہ یہ اس وقت ہے کہ بندے کے صرف آپ بات پر اعتکاد نہ کریں فوراً فتوا نہ دیں جس سے بعد نظر میں کفر الناظم اقتبل کو اس کا افعال کو بھی دیکھیں یہ اس وقت ہے کہ وہ شاہ جس کے منہ سے یہ باتیں نکلا ہیں وہ ریاضت کرنے والے لوگ ہیں زیادہ اکبر میں مصروف لوگ ہیں وہ کبھی جو ہے ان کے منہ سے وہ خوش باتیں کر لیتے ہیں جو عام لوگوں کے فہم کے مطابق نہیں ہوتے ایک عالم دین ہے وہ ہاں بہت ماہر وہ کوئی بات علمی بات کر لیتے ہیں جسے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ وہ اس سے کوئی بعض نظر میں وہ لوگ اس کو کوئی اور چیز سمجھتے ہیں تو ایسے بات فرمایا جو ہے جیسے وہ شادی سے شادیوں کوئی بات قول اوز یا ذیاضام اور سن گمان کے سننے والے نے فی بات نظر بعض نظر میں ان قد کا حرایہ کہ شاہ نے کفر کیا ہے اس کی منہ سے کحریا کلمہ نکلا ہے تو اس میں جرا پھر دیکھ لیں دقت سے فیا ہوئی فیا اللہ اس کے کاموں کو بھی دیکھیں ان گانے اور یہ کام اس کے بعد جس میں بعض نظر میں آپ کو کھوف لگ رہا ہے تو اس شاذ کے کام کو بھی دیکھیں ہاں جی اس کے کام کو دیکھیں اس کے عمل کو دیکھیں البتہ عمل کو دیکھنا اس بات ان کا نگر یہ شاہ منتینہ عبادت گزار لوگوں میں سو المجاہین جہاد کرنے والے ملا جہاد اکبر کرنے والا نفس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہو المرتظین اور ریاضت کرنے والا یعنی yani اللہ ریاضت میں مصروف لوگیں زیادہ اکبر کرنے ایک مخصوص قسم کی عمال عبادت میں مصروف ہے تو ایسے شخص کی زبان سے کوئی ایسی جملہ نکلے جو بعض نظر میں جو ہے اس سے کفر سمجھ میں آتا ہے تو اس کے اعمال کردار کو دیکھ لیں پھر انکار من اللہ ہاں جی اور اس کے اعمال کو دیکھیں اور پھر یم بغیر پھر چاہے ان برسہ کریں العمال ہی صالح اس کے صالح اعمال پر برسہ کریں اگر اس کے منہ سے ایسا کوئی کلمہ تو نکلا لیکن اس کے اعمال سرد کے مطابق ہے تو اس شرد جو ہے اس کے عمل پر برسہ کریں اور اس کے بارے میں آپ نہ کہیں یہ کاخر ہو گیا کیوں لیکن لین نقول ہو کیونکہ ممکن اس کے منہ سے نکل ہوئی بات یا اس کی لکھی ہوئی بات جو ہے یمکن کر ممکن ہو یقون مغل اس کی بات جو مغل پیچی ہو پیچیدہ ہو ہاں جی پیچیدہ اللہ ہم کو ہر کوئی اس کو نہ سمجھ سکتا ہو اس کا اہل لوگ سمجھ سکتا ہو جو باقی عام لوگ نہ سمجھ سکتا ہو ہاں جی تو اس شرط میں جو ہے کیونکہ وہ مخصوص عبادت کے عمل میں مصروف ہے علمی طور پر بہت بڑی شخصیت ہے تو یقین بات ہے ان کی باتیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو بعض نظر میں آپ کو قفر نظر آیا تو اس پر آپ ختبہ نہیں لگا سکتے ہاں جی بلکہ اس کے عمل دیکھیں اگر عمل شرط کے مطابق ہے تو آپ اس کے عمل پر برو سکیں اور عمل پر تیار کرتے ہو اس کو برا ولا نہ کہیں ہاں جی اس کو فوراً فتوا دے کے مرتب قرار نہ دے دیں کیونکہ ممکن ہے اس کی بات جو لیا و یمکن کہ مغل کو اس کی بات مغل کو پیدا لا لافہ مک الحدین اور ہر کوئی اس کو نہ سمجھ سکے جیسے مثلاً منصورہ حلاش جو ہے طریقت کا بزرگ تھا صوفی بزرگ تھا ہاں جی اس نے انلحا کی تو۔ اس زمانے کے علماء نے اس پر تحقیق نہیں کیا اس نے اس کا اس مطلب سے کیا مقصد ہے اور مقصد پہ غور و فکر نہیں کیا فتبہ دے دیا اس کو مرتب قرار دیا گیا پھانسی پر بھی چڑھا دیا تو جس طرح اس کی حالت زندگی میں لوگوں نے لکھا کہ جب اس کو قط نے پھانسی پر چڑھایا تو اس کے گردن سے جو ہے جو خون نکل آیا اس کو گردن کاٹا تھا خون نکل آیا تو خون کے ذریعے ہر ذرے سے جو ہے ان الحق ان الحق پہ جملہ لوگوں نے سنا سب نے سنا تو اب ہر کوئی پریشان ہوگا بھئی یہ تو کوئی اور چیز ہے یہ تو کوئی اور معلوم تھا بھئی ہم نے اس کو قتل کر کے غلط کیا ہو کے کی لیکن اب کیا فائدہ آپ تو غلط کہنے کا ہاں جی پشمانی کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کو جو ہے اس پر فوراً ایکشن نہ لے لیں فوراً اس کے خلاف نہ دیں بلکہ اس کی صالح اعمال کو بھی دیکھیں لیکن فرماتے ہیں وہ ان کا ناول اگر ہو ماضح یعنی اس کی اس نے منہ جو بات کی ہے بعض نظر میں اس سے قرفیہ کلمہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے عمل کو بھی دیکھا تو ہے کا انکان اس کے زبان سے نکلی بات کفیہ ہے اس کے ساتھ مینا مرتگی بھی نہ اور وہ مرتکب ہونے والا نل قبرت گناہان قبرہ کا منہ سے بھی وہ قفریہ کلمہ بول دیا اور عملان بھی وہ کیا ہے گناہان قبرہ کا ارتقاب کریں اشرب الحمری جیسے شراب نوشی مشلاً وہ بھی اس کے ساتھ بار بار ہاں جی اصرار کے ساتھ جو بار بار پی رہے ہیں اس کا ایک دفنی ہے جو ہے بار بار پی رہے ہیں اسرار کے ساتھ پی رہے ہیں اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور مولینن یا عالینی پی رہے ہیں ہاں جی یا بار بار پی, پی رہے ہیں یا عالینی پی رہے ہیں تو حلال ہے بتو کوئی شکنی ہے پھر کوڑ اس کے کافرون میں اب اس کے زبان سے بھی کلم ایک کہہ رہے ہیں اس کے کردار بھی اس کا کافی آخر جگہ اظہار کریں کہ شرع جو واضح تو پر حرام کرا دیا جائے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں تو ایسے تو اس کے البتہ فتوا دیکھ سکتے ہیں اس کو جو کف مرتد کا جو سزا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں عمل مجانین لیکن پاگل لوگ ہم ولو تو کیا ہے ہم وہ لوگ کی زبان سے اگر کوئی قلم کفریا کلمہ نکلے تو ان کو کوئی سزا نہیں ہم اتقاء اللہ یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں لا ابراتا کوئی اعتبار نہیں لے افال ان کے کاموں کا ولا لال اقوال اور نہ ان کی باتوں کا نہ ان کے جو ہے ایسے کاموں پر کوئی سزا ہے نہ ان کی باتوں پہ غلط باتوں پہ کوئی سزا ہے کیونکہ یہ آزاد لوگ ہیں ہاں جی آزاد کمیٹی کے ممبر لوگ ہیں ان کو اللہ نے آزاد رکھا چونکہ ہاں جی چونکہ ان کے پاس عقل نہیں انسان کی عقل کے مطابق اس کو سزا جزا ہوتی ہے جب عقل نہیں ہے تو وہ مقررہ نے شریعت میں کسی حلال حرام کا وہ امن سے بھی ہے لیکن بچے نابالغ بچے بھائی ہم کے پاس چاہیے اگر ان سے کوئی قلم ایکوف ہو نکلے تو یو ان کو ادب سے کھائیں من کہانا وہ لوگ جن کو کانا تعدب جن کا جن کے زب میں ادب سکھانا ہے اس بچے کا وہ کون لے من الحباب جیسے اس کے باپ دادے والا اس کے دوسرے جو سرپراز لوگ ہیں اور یہ لوگ ہوتے نہیں ہے الحکام یا حکم اسلامی ہاں جی وہ لوگ اس کے ادب سکھائیں اول امام یا اگر وقت امام اگر ہے تو وہ ان کو ادب سکھائیں ان صدر امینم اگر ہو روجائے ان بچوں سے امرن ان من ان کو من چیز قولن قول کی صورت میں اور فیلن یا پھل کی صورت میں جو مسلم حرام ہے یا مسلم حلال ہے اس میں وہ ایسا غلط بات کریں ایک چھوٹا بچہ بولیں بھی نماز کوئی واجب نہیں ہے چھوٹا بچہ بولیں ہر روزہ کوئی واجب نہیں شراب حرام ہے حلال ہے یا شرح یا شراب پینے لگ جائیں تو اس کی کے کام کرنے کی صورت میں حاکم اسلامی یا اس کے جو والدین ہیں باپ دادے ہیں سرپرست ہیں وہ اس کو ادب سکھائیں جیسے بھی اس کے مسئلہ دیکھتے ہیں اور مغر ہو اور کو جو ہے کلم کفر کہنے پہ یا کوئی کفریا عمل انجام دینے پہ جبر کیا گیا ہو جس کو مغر و جبر کیا گیا ہو کہ کلمہ دل کوہر کلمہ کوہر کہنے پہ جبر کیا ہو آج کل کے نے ہے اس کے کان پہ رکھ کے سر پہ رکھ کے اسے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کیا ہو تو لاش عالیہ تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اس پر کچھ نہیں ہے ماں علامت کے رکھ رہا اس کو جبر کرنے کی نشانیاں واضح ہو علامت واضح ہو اور اس کو سزا اس لیے نہیں ہے کہ ہوا یار تک کہ وہ اس سے کلم کوہر کو کہنے کے مرتکب ہو گیا للدی مزرات خود سے نقصان کو دفاع کرنے کے لیے جو اس کی جان پہ آیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا ہے لالی جلو منفاطین کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ لینے کے لیے کوئی لالی جی جب کلمہ کفر کہے گا تو ان کو یہ پیسہ دے دوں گا نہیں کہے تو نہیں دے دو, دو بولے وہاں جائز نہیں ہے کسی کو بولے کلم کوہر کہ ورنہ تو ان کو گولی مار دوں گا بولیں یا کوئی اور سزا دیتے تو اس سرد میں اگر اس نے بول لیا ڈر کے مارے تو پھر اس پر سزا نہیں ہے ہاں جی جی سر اسلام حضرت میں حضرت عمار کے واقعی مات عمار بن یاسر اس کے باپ اور ماں دونوں کو کافروں نے انہیں مکے میں مار مار کے ان کو شہید کیا تو عمار نے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی زبان سے کلمہ کو خرقہ دیا پھر روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آیا اے رسول اللہ انہوں نے سر سرمرمام باپ کو شہید کیا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بات کی رسول اللہ فرمایا اگر تم یہ ایسا کریں تو دوبارہ بھی اس طرح بولو تم تو ہے تمہارا دل نور ایمان سے مزاین منور ہے کوئی مسئلہ نہیں بول کر رسول اللہ نے اس کو جان بچانے کے لیے اجازت دے دیا لہٰذا یہاں پر بھی اگر کسی کو جبر کیا ہے ہاں جی تو اس سرب نے جو ہیں اس دکر میں کوہر کے دیا کوئی ایسا کوریا عمل کیا اپنی جان بچانے کے لیے تو اس پر اس کو کوئی سزا نہیں تو ہر گرامی یہ جو باب اعتداد ہے ہاں جی اس میں آپ لوگوں نے پا لیا کہ انسان کے کب مرتب ہو جاتے اس سے کیا کیا کام حاضر ہو جائے تو وہ مرتاط ہوتی ہے تو شاذر نے اس میں دو چیزیں بتائیں ہاں جی ایک تو فیل سے ایک تو امکول سے مرتاط ہو جاتی ہے تو فیل میں آپ نے فرمایا جو ہے سورش کے سر پر کے پجاری کریں ان چیزوں کے جو کوفال ہو پاری کرتے ہیں بتوں کے جنات کے ستاروں کے یا قرآن پاک کو کوڑا کیٹ میں پھینک دیں ہاں جی اس کی برمدی کرنے کے نیت سے آمدن یا نماز ترک کریں روزہ ترک کر حلال سمجھ کر یا حرام چیز کھائیں حلال سمجھ کر ہاں جی ایک تو یہ ایک عمل ہے اور تیسری چیز جو ہے قول ہے دوسری چیز جو مرتد ہونے کا اس نے ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ کسی اسلام کی مسلمہ فرض چیز کا جس پر سب کا اجماع ہے وہ اس کو انکار کریں یا جس چیز پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے حرام ہونے کا اس کو حلال قرار دیں تو انسان مرتد ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی پر نہ مرتد کا ختوا دے سکتے ہیں نہ مرتبہ قرار دے سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں یہ واقعہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کی روشنی میں ہمارے جو انصواشی کے عبا علماء نے جو ہے شیخ شندر صاحب کے خلاف جو فتویٰ دے دیا مرتد کا یہ فتویٰ فقے کے آپ ان موضوعات کو سامنے رکھیں تو بالکل جو ہے فقے کے خلاف ہے ان کا یہ فتویٰ چونکہ شیخ شندر نے نہ جو ہے آپ نے آپ سے ایسا کوئی فعل صادر ہوا ہے ہاں جو کافی لوگوں سے انجام ہوتے ہیں نہ انہوں نے بت پرستی کی ہے نہ انہوں نے سرت پرستی کی ہے نہ انہوں نے نماز چھوڑا ہے نہ روزہ چھوڑا ہے نہ اسلام کی کسی مسلمہ حرام چیز کو حلال کرا دیا ہے ہاں اور نہ اسلام اور نہ قول کے لحاظ سے اسلام کی کسی اجماعی چیز کو انہوں نے اچھا حلال کو حرام کرا دیا حلال حرام کو حلال کرا دیا ہے تو جو ہے پھر باقی جو عالمِ اسلام جو کچھ باتیں انہوں نے لکھا ہے کتاب میں صنف اسلام کی کتابوں میں موجود ہے تو پھر باقی جو جن کے کتابوں میں علیہ السلام کی شاسنی کتابوں میں ان میں سے کوئی مرتب نہ ہو جائے ہاں جی ان باتوں پر صرف سیکھر مرتب ہو جائے یہ انتہائی ناانصافی ہے اور سنوں یہ فتویٰ اس لحاظ سے بالکل غلط ہے